پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جنوبهم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَضِّ رَبَّنَا مَا خَلَقُتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ جو لوگ کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلووں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں سوچ بچار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ پیدا نہیں کیا تو پاک ہے پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار اے ہمارے رب بیشک جسے تو آگ میں داخل کرے یقینا اسے تو نے رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا فغفر لنا ذنوبنا عنا وتوفنا مع الابرار اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا وہ ایمان کی طرف بلاتا ہے یہ کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے اے ہمارے رب پس تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر رَبَّنَا وَآَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُولِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ اے ہمارے رب اور ہمیں وہ چیز دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا تھا اور ہمیں قیامت کے دن رسوہ نہ کرنا بے شک تو وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یعنی جو لوگ زمین و آسمان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اسرار و رموز پر غور کرتے ہیں انہیں کائنات کے خالق اور اس کی اصل فرمان روا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی طویل و عریض کائنات کا یہ لگا بندہ نظام بندھا نظام جس میں ذرا خلل واقع نہیں ہوتا یقیناً اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اسے چلا رہی ہے اور اس کی تدبیر کر رہی ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات آگے انہی اہل دانش کی صفات کا تذکرہ ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو ان نفی خلق سماواتی سے لے کر آخر صورت تک یہ آیات پڑھتے اور اس کے بعد وضو کرتے بحوالے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو پھر اس دس آیات میں سے پہلے آیت میں اس دس آیات میں سے پہلی اس دس آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت و طاقت کی چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور فرمایا ہے کہ یہ نشانیاں ضرور ہیں لیکن کن کے لیے ہیں اہل عقل و دانش کے لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان عجائبات اور قدرت قدرت الہیہ کو دیکھ کر بھی جس شخص کو باری تعالی کا عرفان حاصل نہ ہو وہ اہل دانش ہی نہیں لیکن یہ المیہ بھی بڑا عجیب ہے کہ آج کے حال میں اسلام میں دانشور سمجھا ہی اس کو جاتا ہے جو اللہ کے بارے میں تشکیق کا شکار ہو فن اللہ وََََََََََََََََََََََََََََََََ دوسری آیت میں اہل دانش کے ذوق و ذکر الٰی اور ان کا آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرنے کا بیان ہے جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر اور بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ کے بل لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھ لو بحا صحیح بخاری حدیث نمبر 1117 ایسے لوگ جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے اور رکھتے ہیں اور آسمان و زمین کی تخلیق اس کی حکمتوں پر غور کرتے ہیں جن سے خالق کائنات کی عظمت و قدرت اس کا علم و اختیار اور اس کی رحمت و ربوبیت کی صحیح معرفت انہیں حاصل ہوتی ہے تو بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ رب کائنات نے یہ کائنات یوں ہی بے مقصد نہیں بنائی ہے بلکہ اس سے مقصد بندوں کا امتحان ہے جو امتحان میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے عبدالآباد تک جنت کی نعمتیں ہیں اور جو ناکام ہوا اس کے لیے عذاب نار ہے اس لیے وہ عذاب نار سے بچنے کی دعا بھی کرتے ہیں اس کے بعد والی تین آیات میں بھی مغفرت اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعائیں ہیں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 وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَوَابًا پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی کہ تم میں سے تم میں سے میں کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا خواہ کوئی مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو پھر جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور انہیں میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں اور انہوں نے جہاد کیا اور وہ قتل ہوئے تو میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور یقینا انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں یہ اللہ کی طرف سے ثواب مطلب بدلہ ہوگا اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے تقلوف البلید جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے قلیل نہد یہ تھوڑا سا فائدہ ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے لیکن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار لكن جو لوگ اپنے رب کے ڈرتے ہیں لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف فستہ یہاں عجاب یعنی قبول قبول فرمالی کے معنی میں ہے بہوال فتح القدیر پھر مرد ہو یا عورت کی وضاحت اس لیے کر دی کہ اسلام نے بعض معاملات میں مرد اور عورت کے درمیان ان کے ایک دوسرے سے مختلف فطری اوصاف صاف کی بنا پر جو فرق کیا ہے مثلا قوامیت و حاکمیت میں قصب معاش کی ذمہ داری میں جہاد میں حصہ لینے میں اور وراثت میں نصف حصہ ملنے میں اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ نیک اعمال کی جزا میں بھی شاید مرد عورت کے درمیان کچھ فرق کیا جائے گا نہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ ہر نیکی کا جو اجر ایک مرد کو ملے گا وہ نہیں اگر ایک عورت کرے گی تو اس کو بھی وہی اجر ملے گا پھر یہ جملہ معتریزہ ہے اور اس کا مقصد پچھلے نقطے ہی کی وضاحت ہے یعنی اجر و اطاعت میں تم مرد اور عورت ایک ہی ہو یعنی ایک جیسے ہی ہو بعض روایات میں ہے کہ حضرت امِ سلمہ رضی اللہ علیہ نے ایک مرتبہ عرض کیا اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے سلسلے میں عورتوں کا نام نہیں لیا جس پر یہ آیت نازل ہوئی بحوال تفسیر الطبری و ابنی کثیر و فتح القدیر پھر خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن مخاطب پوری امت ہے لیکن مخاطب پوری امت ہے شہروں میں چلنے پھرنے سے مراد تجارت و کاروبار کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے یہ تجارتی سفر وسائل دنیا کی فراوانی اور کاروبار کی اور کاروبار کے اسات و فروغ کی دلیل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ عارضی اور چند روزہ فائدہ ہے اس سے اہل ایمان کو دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اصل انجام پر نظر رکھنی چاہیے جو ایمان سے محرومی کی صورت میں جہنم کا دائمی عذاب ہے جس میں دولت دنیا سے مالا مال یہ کافر مبتلا ہوں گے یہ مضمون اور بھی متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے مثلاً اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑے جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں پس ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے پھر یعنی دنیا کے وسائل آسائشیں اور سہولتیں بظاہر کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو در حقیقت متائے قلیل ہی ہیں کیونکہ بالآخر انہیں فنا ہونا ہے اور ان کے بھی فنا ہونے سے پہلے وہ حضرات خود فنا ہو جائیں گے جو ان کے حصول کی کوششوں میں اللہ کو بھی فراموش کیے رکھتے ہیں اور ہر قسم کے اخلاقی ضابطوں اور اللہ کی حدوں کو بھی پامال کرتے ہیں <كتصف> پھر ان کے برعکس جو تقوی اور خدا خوفی کی زندگی گزار کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے گو دنیا میں ان کے پاس رب فراموشوں کی طرح دولت کے امبار اور رزق کی فراوانی نہ رہی ہوگی مگر وہ اللہ کے مہمان ہوں گے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اور وہاں ان ابرار مطلب نیک لوگوں کو جو اجر و ثواب ملے گا وہ اس سے بہتر اور بہت بہتر ہوگا جو دنیا میں کافروں کو عارضی طور پر ملتا ہے۔ پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں و ان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل الیکم وما انزل الیہم اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ تمہارے طرف تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں وہ اللہ کی آیتیں تھوڑی قیمت کے بدلے نہیں بیچتے وہی ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو اور ثابت قدم رہو اور مورچوں پر ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اس آیت میں اہل کتاب کے اس گروہ کا ذکر ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا ان کے ایمان اور ایمانی صفات کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرے اہل کتاب سے ممتاز کر دیا جن کا مشن ہی اسلام پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں سازشیں کرنا آیات الہی میں تحریف و تلویز کرنا اور دنیا کے عارضی اور فانی مفادات کے لیے کتمان علم کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مومنین اہل کتاب ایسے نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچنے والے نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علما و مشائق دنیوی اغراض کے لیے آیات الہی میں تحریف یا ان کے مفہوم کے بیان میں دجل و تلمیش سے کام لیتے ہیں وہ ایمان و تقوی سے محروم ہیں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آیت میں جن مومنین اہل کتاب کا ذکر ہے یہود میں سے ان کی تعداد دست تک بھی نہیں پہنچتی البتہ عیسائی بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے دین حق کو اپنایا بحوال تفسیر ابن کثیر پھر صبر کرو یعنی طاعات کے اختیار کرنے اور شہوات و لذات کے ترک کرنے میں اپنے نفس کو مضبوط اور ثابت قدم رکھو مسابراتن صابرو جنگ کی شدتوں میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا یہ صبر کی سخت یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے اس لیے علیحدہ بیان فرمایا روابتو مطلب میدان جنگ یا محاذ جنگ میں مورچہ بند ہو کر ہمہ وقت چوکرنا اور جہاد کے لیے تیار رہنا مرابطہ ہے یہ بھی بڑے عزم و حوصلہ کا کام ہے اس لیے حدیث میں اس کی فضیلت اس کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من دنیا و میں علی ہے بہاولہ صحیح البخاری حدیث نمبر 2892 بانوے مطلب اللہ کے راستے مطلب جہاد میں اسلامی سرحد کا پہرا دینا مورچہ بند ہونا دنیا و مافیہ سے بہتر ہے علاوہ ازیں حدیث میں مکارہ مکار مکار ناگواری کے حالات میں مکمل وضو کرنے مسجدوں میں زیادہ دور سے چل کر جانے اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنے کو بھی ربات کہا گیا ہے بحوالِ صحیح مسلم حدیث نمبر 251 اور یہاں تک میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں سننے والوں سورہ عالِ عمران ختم ہوتی ہے اور آغاز ہوتا ہے سورة النساء کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النساء مدنی سورت ہے جن کی آیتیں آیتوں کا تعداد ہے ایک سو جن کے رکوع ہیں 24 اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجہا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کر کے ان دونوں سے مرد اور عورتیں کثرت سے پھیلا دیئے اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو اور رشتے توڑنے سے ڈرو بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُنُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو اور تم ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے وَإن خفتم اللہ أو ما مَلَكَتْ اللہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَا أَلَّا تَعُولُوا اور اگر تمہیں در ہو کہ یہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے بجائے ان عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگیں دو دو تین تین اور چار چار سے نکاح کر لو پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو یا اپنی ملکیت کی لونڈیوں سے مطلب اس زیواجی تعلق رکھو یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم انصافی نہیں کرو گے وآت النساء صدقاتہن نحلہ فانطبن لکم عن شیئی منہ نفسا فکلوہ ہنیئا مریئا اور عورتوں کو ان کی مہر خوشی سے دے دو پھر اگر وہ اپنی مرضی سے تمہیں کچھ مہر چھوڑ دیں تو تم اسے شوق سے کھا سکتے ہو اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف نسا کی معنی ہیں عورتیں اس صورت میں عورتوں کی اس میں اس صورت میں عورتوں کے بہت سے اہم مسائل کا تذکرہ ہے اس لیے اسے سورہ نساء کہا جاتا ہے پھر ایک جان سے مراد ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام ہے اور خلق منہ زعا میں منہا سے وہی جان یعنی آدم مراد ہے یعنی آدم سے ان کی زوج مطلب بیوی حضرت ہوا کو پیدا کیا حضرت ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے کس طرح پیدا ہوئی اس میں اختلاف ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے قول مروی ہے کہ حضرت ہوا مرد مطلب آدم سے پیدا ہوئی یعنی ان کی بائیں پسلی سے ایک حدیث میں کہا گیا ہے ان المرۃ خلی قطم و الضلع و جسعل بہاول صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکتیس و صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو پندرہ بادل چودہ سو مطلب عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا بالائی حصہ ہے اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے تو توڑ بیٹھے گا اور اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو کجی کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے علماء مفسرین نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول رائے کی تائید کی ہے قرآن کے الفاظ خالق قامحا سے اسی موقف کی تائید ہوتی ہے حضرت حوالی السلام کی تخلیق اسی نفس واحدہ سے ہوئی ہے جس سے جسے جس آدم کہا جاتا ہے تاہم بعض لوگ پسلی سے پیدا کی گئی کو حقیقت کے بجائے تشبیہ پر محمول کرتے ہیں محمول کرتے ہیں کہ یہ عورت کی طبیعت اور فطرت کے اندر جو کجی ہے حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے مگر یہ تعویل قرینے اور دلیل سے خالی ہے علم و بالصواب پھر والارحام کا عطف اللہ پر ہے یعنی رحموں اور رشتوں ناتوں کو توڑنے سے بھی ڈرو رحم کی جمع ہے مراد رشتے داریاں مراد رشتے داریاں ہیں جو رحم مادر کی بنیاد پر ہی قائم ہوتی ہیں اس سے محرم اور غیر محرم دونوں رشتے مراد ہیں احادیث میں قرابت داریوں کو ہر صورت میں قائم رکھنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی بڑی تاکید اور فضیلت بیان کی گئی ہے جسے ثلا رحمی کہا جاتا ہے پھر یتیم جب بالغ اور باشعور ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو الخبیثہ سے گھٹیا چیزیں اور بت سے عمدہ چیزیں مراد ہیں یعنی ایسا نہ کرو کہ ان کے مال سے اچھی چیزیں لے لو اور محض گندی پوری کرنے کے لیے گھٹیا چیزیں اور محض گنتی پوری کرنے کے لیے گھٹیا چیزیں ان کے بدلے میں رکھ دو ان گھٹیا چیزوں کو خبیص ناپاک اور عمدہ چیزوں کو طیب پاک سے تعبیر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس طرح بدلایا گیا مال جو اگرچہ اصل میں تو طیب مطلب پاک اور حلال ہے لیکن تمہاری اس بد دیانتی نے اس میں خباست داخل کر دی اور وہ اب طیب نہیں رہا بلکہ تمہارے حق میں وہ خبیص مطلب نا پاک اور حرام ہو گیا اسی طرح بد دیانتی سے ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھانا بھی ممنوع ہے ورنہ اگر مقصد خیر خواہی ہو تو ان کے مال کو اپنے مال میں ملانا جائز ہے پھر اس کی تفسیر حضرت عائشہ رضی العنہ سے اس طرح مروی ہے کہ صاحب حیثیت اور صاحب جمال یتیم لڑکی کسی ولی کے زیر زیر پرورش ہوتی تو وہ اس کے مال اور حسن و جمال کی وجہ سے اس سے شادی تو کر لیتا لیکن اس کو دوسری عورتوں کی طرح ان کا پورا حق مہر نہ دیتا اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے روکا کہ اگر تم گھر کی یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو تم ان سے نکاح ہی مت کرو تمہارے لیے دوسری عورتوں سے نکاح کرنے کا راستہ کھلا ہے بحال صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو بلکہ ایک کی بجائے دو سے تین سے حتیٰ کے چار عورتوں تک سے تم نکاح کر سکتے ہو بشرط یہ کہ ان کے درمیان انصاف کے تقاضے پورے کر سکو ورنہ ایک سے ہی نکاح کرو یا اس کی بجائے لونڈی پر گزارا کرو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان مرد اگر وہ ضرورت مند ہے تو چار عورتیں بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں جیسا کہ صحیح احادیث میں اس کی مزید سراحت اور تحدید کر دی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چار سے زائد شادیاں کیں وہ آپ کے خصائص میں سے ہے جس پر کسی امتی کے لیے عمل کرنا جائز نہیں بہوالے ابن کثیر پھر یعنی ایک ہی عورت سے شادی کرنا کافی ہو سکتا ہے کیونکہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی صورت میں انصاف کا اہتمام بہت مشکل ہے جس کی طرف قلبی میلان زیادہ ہوگا ضروریات زندگی کی فراہمی میں زیادہ توجہ بھی اسی کی طرف ہوگی یوں بیویوں کے درمیان وہ انصاف کرنے میں ناکام رہے گا اور اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا قرآن نے اس حقیقت کو دوسرے مقام پر نہایت بلیغانہ انداز میں اس طرح بیان فرمایا مطلب اور تم ہرگز اس بات کی طاقت نہ رکھو گے کہ بیویوں کے درمیان انصاف کر سکو اگرچہ تم حرص کرو اس لیے یہ تو ضرور کرو کہ ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری بیویوں کو بیچ میں لٹکی چھوڑ دو اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو یہ پتہ ہو کہ دوسری شادی کی صورت میں ایک ہی بیوی کی طرف مائل ہو جائے گا اور دوسری کو کل معلقہ بیچ میں لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دے گا تو اس کے لیے ایک سے زائد شادیاں کرنا ناجائز اور نہایت خطرناک ہے وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى علیہ و اجمعین